بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رحم والا ہے والسمائی والطارق قسم ہے آسمان کی یا رات کو آنے والے کی وما ادراکم الطارق اور تجھے کچی چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے ان نجم الساقب وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے ان کل نفس لما علیہا حاکر نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ واسی انسان پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خلق بم ما انداف وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے انه على رجعه لقادر یقینا وہ اسے لوٹانے پر قادر ہے یوم تبل الصرائر جس دن چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. قوتوں والا صرف تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار الرجع اور آسمان کی قسم جو بارش کو بار بار برسانے والا ہے لوٹانے والا بارش کو اور پھٹنے والی زمین کی قسم ان لہولا فصل یقیناً یہ ایک فیصلہ کن دو ٹوک بات ہے فما هو بالحزل اور یہ ارگز مذاق نہیں انہم یقیدون کیدا یقینا وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں خفیہ تدبیریں کرنا وہ عقیق کیدا اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں ایک خفیہ تدبیر فما ہرل کافرین ام ہلہم رویدا سو کافروں کو مہلت دے تو میں بھی انہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں